الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مباقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتو البيوت من ظهورها ولكن البر من سبحان سبحان سبحان پیچھے چونکہ رمضان شیخ کے روزے رکھنے کا حکم آیا آگے کچھ حج کے مسائل بیان ہو رہے ہیں تو اس سائے مبارکہ کے اندر اور اس سائے مبارکہ میں بھی کچھ حد کے احکام بیان ہوئے تو لوگوں نے آکر استعد السلام کی بارگاہ میں سوال کیا چاند کے بارے میں زین میرے ہم تو چاند کی کیا دیتے ہیں پہلی تاریخ کا ہو یا چودوی کا ہو یا آخری کا ہو لیکن عربی زبان میں ایسا نہیں ہے جیسے کہتے رویت ہلال کہتے ہیں نا ہلال کہتے ہیں پہلے دن کے چاند کو پہلی رات کے چاند کو کیا کہتے ہیں ہلال کہتے ہیں رویت کہتے ہیں دیکھنا ٹھیک ہے جی رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں پھر کمر کہتے ہیں اس طرح کر کے پھر بدر کہتے ہیں جب چودہ رات کا ہو جائے مختلف اسما ہیں اس کے عربی زبان میں جو تبسو ہے نا وہ بڑا ہی حیران کن ہے ہاں لوگ موٹڑا کر کے بےچارے انگریزی بول رہے ہوتے ہیں سمجھ ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو توسو جو وسط عربی زبان میں رکھی ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے صرف اونٹ کے چھ ہزار نام ہے بتائیں بنا بنا یاد کر لے گا اونٹ کے چھ ہزار نام, نام, نام, نام, نام ہیں اتنے سارے نام اس کے سبحان اللہ اللہ, اللہ تبارک و تعالی نے ارشا فرمایا اب کچھ لوگوں نے آکل سعد السلام سے سوال کیا چاند کے <سس> بارے میں چاند ہلال کے بارے میں پہلی رات کے چاند کے بارے, بارے میں ہلالوں کے بارے میں سوال کیا یہ اہلیہ جو ہے نا یہ ہلال کی جمع ہے اہلیہ کس کی جم ہے ہلال کی جم ہے ان کا جو سوال تھا وہ تھا علم حید کے متعلق انہوں نے یہ سوال کیا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رشا فرمائے یہ چاند جو ہے یہ گھٹتا بڑھتا ہے سورج تو ایسا نہیں کرتا صورت تو ایک ہی جیسا رہتا ہے کبھی وہ ہے سورج چھوٹا بڑا ہو جائے وہ تو ایک جیسا رہتا ہے یہ سوال اور یا سالون کا نل کے تحت ہی نے یہ بھی ان کا یا تو یہ سوال تھا یہ گھڑتا بڑھتا ہے گڑتا بڑھتا یہ پہلے دن جب نکلتا ہے تو بالکل ہلکی سی کمان کی طرح ہوتا ہے پھر بڑھتا بڑھتا بڑھتا بڑھتا چودویں رات کو یہ بدر کی طرح ہو جاتا ہے چودویں رات کا چاند پورا ہو جاتا ہے جوانی میں پہنچ جاتا ہے پھر اس پہ زوال شروع تو چھوٹا ہوتا ہوتا وہ آخرات میں پھر ویسا رہتا ہے جیسا پہلے تھا جی پھر ایک دو رات کے وقفے کے بعد پھر ویسی صورت ہو جاتی ہے اس کی تو یہ سورج میں تو ایسا نہیں ہوتا یہ چاند میں ایسا کیوں ہوتا یہ سوال یہ اور دوسرا یہ بیان کیا کہ ان کا سوال یہ تھا کہ یار صحی اللہ علیہ وسلم جس طرح سورج جو ہے وہ اپنے چکر پورے کرتا ہے اس طرح یہ چاند کے کیوں نہیں ہوتے جی جس طرح اس کے ہوتے ہیں اس طرح اس کے کیوں نہیں ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس سوال کا جواب دینے کے بجائے ان کو جو اس کے اندر رب تبارک و تعالی حکمت تھی وہ بیان میں کہ وہ تمہارا کام نہیں ہے وہ پوچھنا تم اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم یہ پوچھو کہ چاند کیوں گھٹتا بڑھتا ہے جی چاند چھوٹا بڑا کیوں ہوتا رہتا ہے سورج تو ایسا نہیں ہوتا یہ تمہارا کام نہیں ہے جی کتنی لطیف بات ہے کتنی مزیدار بات ہے سوال کوئی ہو لیکن خالق اور مالک جو کہ حکیم میں متلق ہے جواب وہ دے رہا ہے جو ان کے نفے کا ہے کیسی بات ہے تو اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ بندے کو پوچھنی وہی بات چاہیے جو اس کے عمل کے متعلق ہو جس پر وہ عمل کرے وہ پوچھنی چاہیے ایسی بات پوچھے ہی نہ جو اس کے جو اس کے نہ اس کے عقیدے کے متعلق ہو نہ اس کے عمل کے متعلق ہو کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ, مسئلہ؟, مسئلہ اس آئے مبارک نے واضح کر دیا رب نے جواب کیا دیا انہیں جی یہ جی جی جی دیکھیں, دیکھیں اللہ تعالیٰ مواقع تو لنا سے حج اللہ تعالیٰ فرمایا ہبی پیارے آپ فرما دیں یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے مقرر وقت ہے میں چاند جو ہے یہ چھوٹا بڑا ادرت ہے اب یہی کام جو ہے وہ سورج کے متعلق ہوتا <تصفح> جیسے مثال کے طور پر ہماری کئی ساری بادات جو تعلق سورج کے ساتھ ہے، ساری چاند کے, کے ساتھ ہے، اگر اس کا تعلق بھی سورج کے ساتھ ہوتا چاند <تصفح> <تصفح> <تصفح> جو ہے چاند میں تھوڑی سی دلچسپی رکھنے والا بندہ بھی نا وہ بھی اندازہ لگا لے گا کہ کی چاند کیا،, کیا تاریخ ہے بھول بھی جائے تو؟ جی یہ اندازہ لگا لے گا چاند کی کیا تاریخ اگر بھول بھی گئے سارے کے سارے چار دن انتظار کریں سورج چاند پھر نکلے گا پھر سے تاریخ شروع ہو جائے گی پھر پتہ چل جائے گا بھی کون سی تاریخ ہے مہینے کا تعلق بھی اسی کے ساتھ چاند کا تعلق بھی اسی کے ساتھ یہ دیت تاریخ کا تعلق بھی اسی کے ساتھ, تاریخ تاریخ اسی ساتھ،, ساتھ،, ساتھ،, ساتھ،, ساتھ، اب سورج کے ساتھ جو ہے نا وہ تاریخوں کا تعلق جوڑا جائے جیسے شمسی مہینے اور کمری مہینے کہلاتے ہیں وہ تعلق اگر سورج کے ساتھ جوڑا جائے تو سورج سے ہر بندہ جو ہے وہ تاریخ حاصل نہیں کر سکتا ہر بندہ تاریخ حاصل نہیں کر سکتا اس کے لیے بہت زیادہ ریاضی پڑھنے کی ضرورت ہے وہ پڑھے گا اور آج کا تو ویسے نظام جو ہے آپ کو پہلے پتہ ہے وہ پہلے بزرگ ہوتے تھے وہ پانچ بیس سو کہہ کے جلدی چھوٹ جاتے تھے آج والے کیلکولیٹر نکالتے ہیں یہ بھی حساب کرنے کے لیے جن بےچاروں کو ستانوے اٹھانوے کا فرق نہیں معلوم کہ وہ ستانوے اٹھانوے کہتے ہیں پانچ اور سات ستانوے ہوتا ہے جن غریبوں کو یہ نہیں پتا وہ حساب لگائیں وہ کیسے حساب جوڑتے وہ ہر بات پہ کیلکولیٹر اور ہر بندہ جیب میں کیلکولیٹر رکھتا تاریخ نکالنے کے لیے یا جنتری رکھتا جیسے آج کل ہوتا ہے جنتری ہوتی ہے وہ جنتری رکھتا جیب میں جناب یا کیلنڈر اٹھائے رکھتا ہر وقت یہ بات انتہائی دقت والی ہے تو یہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارا جو نظام ہے نا وہ مہینوں کا تاریخوں کا لین دین کا وہ سارے کا سارا چاند کے حساب سے ہونا چاہیے اور افسوس یہ ہے کہ اس کا استعمال ترک کرنے کی وجہ سے ہمارے مسلمانوں کو مہینوں کا معلوم نہیں ہے مسلمانوں کو یہ اسلامی مہینے کون سے ہیں شہباز القادر حاج جو ہے یہ بھی نہیں بتاؤں گا چلیے ایسا باقی سارا یاد ہے آج اتنی مارچ ہے آج فلانی مارچ ہے آج فلانا فلان مہینے آج فلانا مہینے آج فلانی فلان فلان تاریخ ہے فلانا تاریخ ہے سب یاد ہوگا لیکن اپنا اسلامی مہینہ نہ مہینہ یاد ہوتا ہے نہ تاریخ یاد ہوتی ہے افسوس تو یہ ہوا کہ ہمارے کلمہ پڑھنے والے لوگ جو ہیں نا جو اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں عوام تو بہت ہے نا جو مذہبی مول بھی ہے نا وہ بھی اپنے ہاں تاریخ اسلامی کو نہیں آنے دیتے ان کے اشتہار بھی چھپیں گے تو انگریزی تاریخوں کے ساتھ ہے ہی نہیں ایسا تو یہ زین میں رہے شرع مسئلہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر چاند کی تاریخ کو چاند کی تاریخ کو یاد رکھنا یہ فرض کی ہے یہ کیا ہے فرض کی ہے کیونکہ اس کے ساتھ حج منسلک ہے اسی کے ساتھ روزہ منسلک ہے اس کے ساتھ عیدیں منسلک ہیں اس, اس کے ساتھ باقی ساری چیزیں جو ہیں ہماری وہ ساری کے ساری اسی کے ساتھ منسلک ہیں اگر یہ ہمیں تاریخیں ہی یاد نہ ہوئیں تو بتائیں وہ عبادت کیسے بجائی لا سکیں بجا لائیں گے ہم ان کو کیسے پورا کریں گے ہم تو اس لیے ضروری ہے کہ ہر بندہ مومن جو ہے وہ کوشش کرے کہ اپنی تاریخ اسلامی جو ہے نا اس کو یاد رکھے جی رب تبارک رفت نے انہیں کیا جواب دیا رب تبارک نے یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے مقرر کیا ہوا وقت ہے جی, جی, جی, جی, جی, جی اور حج جو ہے وہ بھی تو لوگوں کے لیے مقرر, مقرر, مقرر کیا ہوا ہے یہاں صرف حج کا نام لیا ہے باقی روزے بھی اسی کے ساتھ منسلک ہیں جی قربانی بھی اسی کے ساتھ منسلک ہے ساری چیزیں اسی کے ساتھ منسلک ہیں رفتار یعنی ایک بات کا ذکر کر کے باقی ساری اسی کے ذمن میں آ گئی باقی ساری اسی کے ذمن میں آ گئی ہیں تو لناس جو فرمایا حج بھی روزہ بھی عبادت بھی باقی ساری وہ بھی اسی کے ساتھ منسلک ہے حج کے تحت آ گئی تھی لیکن یہ لناس کا لفظ کیوں آیا یعنی یہاں پہ رفتبار گوتال نے دو چیزیں ذکر فرما دی ایک وہ ہے جو رب کی طرف سے متعین ہے اور ایک وہ ہیں چیزیں جو بندے خود متعین کرتے ہیں جیسے مثال کے طور پر بندے نے طلاق دے دی اب عدت جو ہے وہ تو بندوں نے شروع کر رہی نا کہ نہیں طلاق جب دے گا شروع وہ الگ بات ہے کہ اس کا حساب بھی چاند کے حساب سے رکھا جائے گا جی, جی اور بھی بہت ساری چیزیں جیسے مثال کے طور پر قرض دینا لینا ہے کسی کو یہ سودا کسی سے لینا ہے یار لینا چاند کی فلاں تاریخ کو دوں گا بات بات میں یہ لناس کے تحت آ جائے گا جتنی بھی غیرمعین چیزیں بندے خود متعین کرتے ہیں وہ ساری کے ساری لنس کے تحت آ جائیں اور جتنی عبادات رفتبارک و تعالیٰ کی طرف سے متعین ہیں وہ بر حج کے تحت آ جائیں گے سمجھ گیا نا مسئلہ رفتبار گوتال نے آگے جی کہ ان کا ایک بڑا ہی اہم مسئلہ تھا کہ عرب لوگ جو تھے مشرقین جاہلیت, جاہلیت کے لوگ, لوگ حاج وہ بھی کرتے تھے لیکن ان کا طریقہ مختلف تھا جی جی اس بارہ کے اندر جس مسئلے کو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ حاجی کے لیے ایک مرتبہ گھر سے نکل گئے اب کوئی ضرورت پڑ گئی گھر واپس آنے کی کوئی چیز اٹھانی ہے بھول گئے ہو جاتے ہیں عموماً لوگ جاتے ہوئے بھول جاتے ہیں کوئی چیز پھر واپس آتے ہیں اٹھانے کے لیے تو کوئی چیز بھول جاتے ہیں واپس آتے جاتے لینے کے لیے یا حاجی کر کے واپس آتے جاتے دونوں صورتوں کے اندر گھر میں داخل ہوتے ہوئے دروازے سے نہیں آتے تھے دروازے سے نہیں آتے تھے یا تو پیچھے سے پھا دیوار پھاڑ کے, کے سراغ سے, سے چھلانگ لگا کے پھر آتے تھے. یہ ان کا طریقہ تھی اور اس کے پیچھے منطق کیا تھی سوچ کیا کار فرما تھی کہ ان کو مجبور کرتی تھی دروازے سے نہیں آنا وہ یہ سوچ رکھتے تھے جب بندہ حج کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے نا اس کے سارے گناہ صاف ہو جاتے ہیں سارے گناہ صاف ہو جاتے ہیں سے yeah. بندہ پاک ہو جاتا ہے وہ یہ کہتے تھے جس دروازے سے ہم گناہ لے کے نکلے تھے اب گنا سے پاک ہو کے آئے ہیں اس دروازے سے داخل نہیں ہو اس یہ معلوم ہوتا ہے بندہ جب خدا رسول کی شریعت کا دامن چھوڑ دے نا تو پھر اس بندے کا تقوی بھی کتے والا بن جاتا ہے وہ پھر کلابی تقوی بن جاتا ہے اب ایسی باتیں اب یہ نوزال ان کے ہاں یہ بھی سوچ جو تھی نا کہ کعبہ شریف کا طواف ننگے ہو کریں گے بغیر کپڑوں کے طواف کرتے تھے لیکن انہوں نے فرق یہ رکھا تھا کہ مرد جو ہیں وہ دن کو ننگے ہو کریں گے عورتیں تھے رات کو ہے اتنا فرق ضرور رکھا تھا انہوں نے یعنی یہ جو آٹھ مارچ والے ہیں یہ ان سے بھی بڑے کمی نے ہیں انہوں نے بھی عورتیں بے لباس کی تھی تو رات کو کی تھی انہوں نے دن کو یہ کر دیتے کہ یہ طباف جو ہے نا اگر ہم کریں جو کپڑے ہم نے پہنے ہوئے ہیں تو ان کپڑوں کو پہن کر طباف کریں ہم تو انہی کپڑوں میں گناہ کرتے رہیں اب گناہ والے نپاک کپڑے طباف میں استعمال کرنا رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا تو بت بتا, بتا, بتا, بتا یہ انتہائی گناہ ہے لہذا رب کے سامنے بھی جائیں تو گناہ والے کپڑے پہن کے نہ جائیں بلکہ رب تبارک و تعالی کے سامنے آئی جی کے ساتھ بے لباس ہو کے جائیں جب بندہ پاگل ہو جائے شریعت کے دامن چھوڑ دے تو پھر اس کو تخوا بھی ایسا سوچتا ہے کہ نہیں ہاں تخوہ بھی اسے پھر ایسا سوچتا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیا جواب دیا جی رب تعالی نے ارشا تلوت ما ما یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھر سے پچھواڑے کی جانب سے آؤ تم اپنے, آؤ اپنے, اپنے گھر سے پچھواڑے کی جانب سے آؤ یہ کوئی نیکی نہیں ہے اولا من برتقا لیکن نیکی تو یہ ہے کہ بند <Twin Adapt Bowico> بندہ پرہیزگار بن جائے بندہ پرہیزگار بن جائے یہ نیکی ہے اور مزے کی بات دیکھیں اس آگے رب تبارک بارہ نے ایک اصول بیان فرمایا واہ نب وا تم اپنے دروازوں سے گھر میں داخل ہوا کرو اگر بظاہر دیکھا جائے مثال کے طور پر کہ گھر کے پچھلی جانب سے پچھواڑے کی جانب سے گھر میں داخل ہونا یہ کوئی شرن ممانت نہیں تھی شریعت نے منع نہیں کیا تھا یہ ایک مباح کام تھا لیکن جب انہوں نے اسے نیکی سمجھا اور اسے فرض واجب کا درجہ دے دیا تو شریعت پاگ نے اسے منع کیا Christ, شریعت نے اسے منع کیا ایسے ہی جیسے فجر فجر, فجر کی کے سے پہلے پانی پینے جائز ہے منع ہے کہیں جائز ہے نا لگے کوئی بندہ اسے واجب سمجھے خود بھی پانی پیے لوگوں کو بھی لوگوں پر بھی سختی کرے اور پانی پیو بھی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے جلدی کرو پانی پی لو یہ تو ٹھیک نہیں ہے بھائی اے؟ اے؟ اب کو بندہ ایسے پانی پی رہا ہے شریعت منہ نہیں کرے گی نماز کا وقت ہے جماعت کا ٹائم ہونے والا ہے تم پانی پی رہے ہو نماز سے پہلے پانی پی لے شریعت منہ نہیں کرے گی ہاں اگر اب اس کی تبلیگی شروع کر دے اسے ضروری جاننا شروع کر دے یہ کہہ کہ یہ جی فرض واجب ہے یہ پانی چھوڑنا نہیں چاہیے فجر کی نماز سے پہلے تو اب شریعت مبارکہ اس, اس کو منہ کرے گی اس سے دلیل کا مطالبہ کرے گی کہ یہ تم نے کہاں سے نکالا ہے یہ نہیں سمجھایا سمجھا. جیسے انہوں نے کیا تھا کہ گھر کے پچھواڑے کی جانب سے آتے تھے گھر کے پچھواڑے کی جانب سے آنا کوئی گناہ والی بات نہیں ہے لیکن اس کو اگر نیکی سمجھ لیں اس کو رفتار کو تعالیٰ کے قرب کا باعث سمجھ لیں تو پھر شہید منع کرے گی ان پھر شہید مبارک انہیں منع کرے گی اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کوئی جتنے بھی مستحب کام ہیں ان کو واجب نہیں سمجھنا چاہیے واجب, واجب <لحظی> نہیں <لحظی> <لحظی> سمجھنا چاہیے مستحب کام ہے جیسے نماز کے بعد ذکر کرنا یہ مستحب کام ہے ہے یا نہیں لیکن صبح یہ قرآن پاک کا درس سننا تفسیر سننا یہ واجب ہے علم کا سیکھنا ہے نا علم کا سیکھنا کیا فرض ہے کیا, کیا ہے؟, فرض ہے, فرض ہے فرض ہے قرآن, قرآن پاک ہے کو سیکھنا ہر مومن پر ضروری ہے کہ وہ سیکھے لیکن آپ کیونکہ یہاں رہتے دے ہیں آپ کو یہاں درس ہے قرآن ہوتا ہے روزانہ تو آپ پر یہ زیادہ ضروری بحر بحر ہے کہ آپ روز سنیں اب ہوتا کیا ہے جمعہ والے دن فرضوں کے بعد نماز پڑھنے کے بعد روز السلام پڑھتے نا کھڑے ہوئے وہ پڑھنا مستحب ہے کہ نہیں سمجھے وہ کیا ہے مستحب ہے بتائیں اتوار والے دن درس میں ہمارے کتنے بندے ہوتے ہیں بہت کم ہوتے ہیں کوئی پکڑتا ہے انہیں ہاں جی آپ سب درس میں نہیں آئے وہ درس جو ہے وہ تو معمولی سمجھ کے چھوٹ گیا لیکن کیا جمعہ والا جمعے والے دن جو درود و سلام پڑھتے ہیں وہ بھی چھوٹے گا چھوڑ دیں تو کئی لوگوں کو اعتراض ہو جائے گا ہے یا نہیں یہ وہ چیز ہے جو شرم واجب اور فرض نہ ہو لوگ اسے اپنے عمل سے یا عقیدے سے واجب کر لیں یہ نہیں ہونا چاہیے کبھی چھوڑ بھی دی جائے تو کوئی گناہ والی بات نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں چھوڑیں گے, चोड़یں گے, चोड़یں گے. <سؤال> بندہ مر جائے گا <سؤال> جنازہ اس کے <کا> بغیر <سؤال> بھی پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے <سؤال> <سؤال> لیکن کلخانی <سؤال> چھوڑنے کے لیے <سؤال> تیار نہیں ہے کبھی آپ نے دیکھا کسی کی کلخانی خانی قزا ہوئی نماز قزا ہو گئی جو بندہ مرا ہے ساٹھ سال کا تھا ساٹھ سال میں ایک بھی نماز نہیں پڑی اس کی کلخانی کزا نہیں ہوگی رب کا فر چھوٹ جائے کوئی لان نہیں کرے گا ہے یا نہیں رب کا فرض جائے لان نہیں کریں گے करेंगे. لیکن اگر مستحب چھوٹ جائے اس میں سارے لان تان, تان, تان جیسے مثال کے طور پر یہ ابھی ابھی میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں کم از کم اس سے کچھ چالیس پچاس لوگوں سے زیادہ لوگوں نے یہ مسئلہ پوچھا ہے ناخن کاٹنے کے حوالے سے ناخن نخن کاٹنے اب یہ ناخن کاٹنا یہ اس ان دنوں کے اندر ناخن رکھنا جو ہے نا ناخنوں کو بڑھتے رہنے دینا یہ مستحب ہے یہ کیا ہے مستحب اور یہ واجب ہے یہ کیا ہے واجب ہے تو بتائیں یار جس طرح ہم مستحب پہ اتنا سختی کے ساتھ عمل کر رہے ہیں کیا واجب پہ بھی عمل کر رہے ہیں کیوں؟ یہ ایک سوچ ہمارے ہاں داخل ہو گئی ہے ہی نہیں ایسا جب حکومت نے یہ کہا تھا کہ نمازیں جو نماز وقفے کے ساتھ پڑھے ہر طرف وقفے وقفہ آ گیا تھا علاوہ ایک مسجدوں کے پورے پاکستان کے اندر انہوں نے وقفہ نہیں کیا تھا لیکن ہر طرف وقفہ ڈال دیا تھا انہوں نے بوڑھے پچاس سال سے اوپر والے مسجد میں نہ آئے ٹھیک ہے کبوڑ ہو گئے لیکن بتائیں ان حالات کے اندر بھی باقی سارے موستاب جو تھے وہ پورے اترے تھے یہ مولوی پیر پورے کرتے رہے تھے لیکن فرض پہ پہ سمجھوتا سمجھوتا کر گئے نہیں کیا انہیں اپنے جو لکشن تھے وہ سارے کرتے رہے انہیں پتا تھا میرا رب کا فرض چھوڑ دیں گے اس سے کیا ہوگا انہیں پتا تھا اگر اور چھوڑ دیا تو پھر پیسے آنے بند ہو جائیں گے پورے سال کا خرچہ کیسے چلائیں گے وہ جیسے کیسے کیا ضرور ہے جیسے حکومت نے جناب اس وقت کالوں کی حکومت تھی ہیں تو اب بھی کالے ان سے بھی کالے مسجد میں وقفے ڈال دیے لوگوں کو اور وہاں پہ کراچی کے اندر ماتم کروایا جا رہا ہے بالکل بندہ بندے کے ساتھ مل کے کھڑا ہوا تھا وہ سب حلال ہو گیا اب ہوتا یہی ہے اچھا انہوں نے بھی وقفہ کیا تھا کالوں نے بھی کہا تھا ٹھیک ہے وقفہ کر لے نماز میں وہ بھی کھلے کھلے ہو گئے تھے رب کا فر جہاں آیا وہاں سمجھوتا کر گئے لیکن جہاں پہ اپنے مستحب آئے جن کو انہوں نے مستحب بنا رکھا ہے اگرچہ وہ بے سیا ہی کیوں نہ ہو اگرچہ وہ گناہ والا کام ہی کیوں نہ ہو اس میں وقفہ نہیں ہے یہ ایک مزاج بن گیا ہمارے ہاں جو چیز ایک مباح تھی جیسے پانی پینے کی میں نے مثال دی آپ کو پانی پینا مباح ہے شرن اس کا نہ پینا گناہ ہے نہ نہ پینا گناہ ہے نہ پینا ثواب ہے اس وقت نہ نہ پینا اس وقت ثواب ہے کچھ بھی نہیں مباح رہی کریں کریں شریر مبارک نے اختیار دیا تم نے پی لو پی لو نہ پیو نہ پیو بتائیں جو شرح مبارکہ جو حکم واجب نہ کرے جس چیز کو لازم نہ کرے اسے بندہ آج خود لازم کرنا شروع کر دے یہ ذہن میں رہے اس سے جو ہے نا یہ ختم نبوت کا مسئلہ ختم نبوت کا مسئلہ جو ہے وہ اکمار دین پر کھڑا ہے رقت بار حج الا کے بکبر پڑھ کے سنایا تھا تمہارا دین میں پورا کر دیا ہے اور تمہارے لیے یہ دین میں نے پسند کیا ہے بطور اسلام تو آپ بتائیں مطلب کسی چیز کو پکڑ کے یہ بطور دین سابت کرنے لگے یہ بھی دین ہے یہ بھی دین ہے بتائیں یہ کیسے درست ہو سکتے اب, اب اس آئے مبارکہ کے اندر مسائل کا حل, حل, حل, حل, حل, حل ہے یعنی تم اپنے دروازے سے آؤ کیا کرو اپنے دروازے سے آؤ جو دروازہ ہے اسی سے آؤ پچھواڑے سے آنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں ایجاد بھی نہیں ہے تمہیں ضرورت ہونا نہ ہونا بات کی بات ہے اب ایجاد بھی نہیں ہے تمہیں پچھواڑے سے آنے کی بندہ پچھوڑے سے آئے کیوں بھائی دیکھیں, دیکھیں, دیکھیں, دیکھیں یہاں ایک دیکھیں تو بات یہ ہے کہ انہوں نے جو سوال کیا, آم تھا, آم کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آم آم ہمیں یہ بتایا جائے, جائے, جائے, جائے, جائے, جائے کہ چاند جو ہے یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے چاند گھٹتا بڑھتا رہتا ہے یہ کیوں ہے رفتار تم اپنے دروازے سے آؤ یہ کام نہیں ہے تمہارا پوچھنا مطلب کیا ہے کرنے والا کام کرو یہ کیا پوچھ رہے ہو بات البو تم نبابیا وہ دروازے سے آؤ کیا ہے جو تمہارا کام ہے وہی پوچھو جو تمہارے کرنے کا کام ہے وہی پوچھو جس کا تعلق تمہارے عقیدے کے ساتھ ہو تمہارے عمل کے ساتھ ہو وہ بات پوچھو تم یہ کیا پوچھ رہے ہو وہ بھی میرے حبیب سے اس سے ان کا رد ہو گیا جو کہتے ہیں یہ تمہارا کام نہیں ہے پوچھنا تمہارا کام یہ ہے کہ, تمہارا کام ہے کہ تم یہ پوچھو کہ رمضان کے روزے کیسے شروع کرنے رہے ہیں عید کیسے کرنی ہے افطار کیسے کرنا ہے تم نے یہ پوچھنا ہے کہ حج کیسے کرنا ہے حج کے دن کون سے ہیں حج کے مہینے کون سے ہیں اور تم نے یہ پوچھنا ہے وہ نہیں پوچھنا تم نے تم دروازوں سے آؤ یہ چھوڑو تم آج بھی جتنے مولوی ان کاموں میں پڑے ہوئے ہیں جو جن چیزوں کو شریعت مبارکہ نے واجب کیا ہے ان کے وجوب کو چھوڑ کر کے اپنی طرف سے چیزیں نکال کے ان کو واجب کیے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی رب کا کہ یہ بات نواب ہا اور دروازوں سے آؤ یہ کام نہ کرو جن چیزوں پر کام کرنا ضروری ہے آج جو دین کے دفاع کے معاملے میں دین پر جو چہار جانے حملے ہو رہے ہیں ان حملوں کا جواب دینا ضروری ہے اور مولوی پڑے ہوئے نہ کرنے والے کاموں میں ان کو بھی رب کا حکم یہی ہے بات اور دروازے سے ہو تم کے دروازے سے ہوتا پچھواڑے سے کیوں آتے پھرتے ہو یعنی پچھواڑے سے آنا تو مہارو کوئی نفع مند نہیں کوئی فائدہ نہیں نہ ہی یہ تکوا ہے نہ ہی یہ کوئی نیکی والا کام ہے تم جو کام کر رہے ہو یہ نیکی والا کام نہیں ہے یہ فضول کی باتوں میں الجھے ہوئے ہو فضول بات کر رہے ہو تو اس لیے یہ جو وات البا اللہ جہاں بھی دیکھیں آپ کو خرابی نظر آ رہی ہے اس وقت یہ آیا مبارکہ بتائے گی کہ رب کا قرآن فرما رہا ہے وات من تم اس کے دروازے سے آؤ دروازے سے داخل ہو تم یہ کام نہ کرو یعنی کہ ہر بندے کو یہ ضروری کر دیا کہ وہی وہ بات پوچھے جو اس کے نفے کی ہے جس پر وہ عمل کر سکے جس کو وہ اپنا سکے ایسی باتیں کیوں پوچھتے ہیں جن کا تعلق ان کے عمل کے ساتھ ہی نہیں ہے جن کا تعلق ان کے عقیدے کے ساتھ ہی نہیں ہے آج بات سے چل رہی ہیں کہ ابو تالے مسلمان تھے یا نہیں میں نے کہا وہ جو بھی تھے دنیا سے جا چکے اب تیرے سامنے لاکھوں لوگ مرتد ہو رہے ہیں تم سے ان کے بارے میں پوچھا جائے مجھے حیرانگی ہوتی ہے افسوس ہوتا ہے اگلے دن ایک جگہ ایک گروپ ہے مولویوں کا انہوں نے مجھے بھی شامل کیا ہوا ہے اس کے اندر مولوی بحث کر رہے تھے فروغ مسلمان تھا یا کافر تھا اب بتائیں جی فرون فرون کہتے جی کلمہ پڑھ جاتے ہوئے دنیا سے کلمہ پڑھ گیا تھا نا اس نے کہا تھا کہ آمود بربے ہارون میں موس علیہ شام اور ہارون علیہ شام کے ایمان لایا ہوں یہ جاتے ہوئے کیا گیا تھا تو کہتا دیکھیں جی وہ تو مسلمان تھا میں نے کہا کو مسلمان ثابت کرنے سے تمہارا ابنی بن جائے گا, بن جائے گا. فرون فرون ہی رہے گا تمہارے لیے یہ ضروری ہے تمہارے زمانے میں تمہارے موجود ہوتے ہوئے تھے تم نام تمہارے ساتھ لگتے ہیں پوری پانچ ستروں کا نام لگتا ہے آر ایف بلا اور فرانا دڑا اور یہ یہ وہ, وہ یہ سارے نام تمہارے ساتھ لگتے ہیں سراج الفقات مفتی الفلاں تو مفتی زمانت مفتی الحثر یہ سارے تمہارے ساتھ نام لگتے ہیں محدث السر بھی تم ہو سارا کچھ تم ہو. لیکن یہ جو کچھ تمہارے سامنے ہو رہا ہے ہو رہی ہیں. تم کون سے چوکی دار تمہارے لیے حکم رب یہ وعد حکمر او تم دروازے سے آؤ کس جانب گھومتے پھرتے ہوئے تم نے سر مسلمان ہے یا نہیں اس کا ایمان قبول ہے یا نہیں اس پہ باس ہو رہی بتائیں اور پھر کچھ دن بعد پھر یہ مسئلہ زیر پاس آ گیا کہ جناب کافر جو ہیں یہ جنم میں پڑے ہوں گے پھر وہاں سے نکل کے جنت جائیں گے یا نہیں یا ہمیشہ جنم رہیں گے کئی مولوی ایسے تھے جو رہے تھے ہمیشہ جہنم نہیں رہیں گے کافر بھی بلاخر جنت چلے جائیں گے خالدینا تو میں نے کون سا رحم دل آ گیا ایسا جو ربتبار کو بتالا کہ قرآن کے خلاف آتے ہیں کرتا پھرتا تو بتائیں بھائی بات ابا یہ لوگ جو نہ کرنے والے کام کر رہے ہیں ان کا مزاج اس وقت کے مشرقوں کے ساتھ ملتا یا نہیں ملتا اس سے یہی بڑی رب رسول کی شریعت کو چھوڑا تھا تو حاج کرتے ہوئے کیا کرتے پچھواڑے سے گناہ لے کے ہم نکلے ہیں اب نیت پاک ہو کے اس دروازے سے ہم نہیں آئیں گے جو کپڑے پہن کے ہم نے گناہ کیے ہیں اب وہ کپڑے پہن کے رب کی بارگاہ میں نہیں ہوں گا. اب بندہ پوچھے کہ تم وہ گناہ جو تم نے کیا تھا وہ کپڑے کے ساتھ تھوڑا کیا تھا وہ تو تم نے اپنے جسم کے ساتھ کیا تھا زنا کیا تو وہ زنا تیرے ساتھ لگا ہوا ہے اس کو کاٹ کے پھینک اگر تُو نے چوری کی ہے ہاتھ کے ساتھ کی ہے اگر تُو رب کے سامنے چوری والے کپڑے یعنی تو چوری کرنے والے لے رب کی ہے جھوٹ بولا ہے تو زبان تیری گناہ کر رہی ہے نا زبان کو کاٹ دے کیوں اتار رہا ہے بتائے کتوں والا تخبہ ہے نہیں یہ کتوں والا ہے تو یہی حال آج ہمارے لوگوں کا ہو گیا ہے یہ بھی مزاج کے وہی وہ لوگ ہو گئے ہیں。مزاج ان کا وہی وہ بن گیا ہے کہ جو کرنے والا کام ہے وہ نہیں کرنا جو نہیں کرنے والا کام وہ کرنا ہے رب تمہارے کو تعلق نے سبحان اللہ یہ ارشا فرمایا میں کہ نہ میں کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے یہ نیکی نہیں ہے جسے تم نیکی سمجھ رہے ہو نیکی تو یہ بولا کن الرت کہ بندہ بچ جائے بندہ بچ جائے, بچ جائے. بچ جائے. پرہیزگاری اختیار کر لے تقوی اختیار کر لے رب نے ارشا با بحا اور تم دروازے سے داخل ہو بت اللہ اللہ کم تفلحون اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق ہو